بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم صدق الله العظيم محترم فأيوا بهنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پریشانیاں مومن بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہیں آزمائشیں بندے سے اللہ کی محبت کی علامت ہیں یہ دوا کی طرح ہوتی ہیں دوا چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو آپ اسے اپنے پسندیدہ انسان کو دیتے ہیں اللہ کے مثال تو عالی و برتر ہے صحیح حدیث میں آتا ہے ترمیزی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے آزمائش جتنی سخت ہو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے جو آزمائش پر راضی رہا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے آخرت کی سزاؤں کے مقابلے میں مومن کے لیے دنیا کی آزمائشیں بہتر ہیں ان آزمائشوں کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب اللہ اپنے بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے اس کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور جب شر کا ارادہ کرتا ہے تو باوجود بندے کے گناہوں کے اسے نہیں پکڑتا اس کی گرفت نہیں فرماتا پھر روز قیامت مکمل حساب و کتاب کرے گا امام حسن بصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیش آنے والی آزمائشوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جس کام میں تمہاری نجات ہوتی ہے وہ تمہیں ناپسند ہوتا ہے اور جس کام میں تمہاری تباہی ہوتی ہے وہ تمہیں پسند ہوتا ہے فضل بن سہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکلیفوں میں بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں عقل من انسان ان سے بے خبر نہ رہے نمبر ایک گناہ دھل جاتے ہیں نمبر دو صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے نمبر تین غفلت سے بیداری نصیب ہوتی ہے نمبر چار حالت صحت و آرام کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے نمبر پانچ توبہ کی طرف توجہ ہوتی ہے نمبر چھ صدقہ دینے کا شوق پیدا ہوتا ہے آزمائش آ پڑے تو مسلمان بندے کو چاہیے کہ انا لاجر پڑھے اور قرآن و حدیث میں وارد آئی ہوئی دعا کا اہتمام کرے واقعی وہ کتنے حسین لمحات ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے یہ مان کر کہ صرف وہی پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے اور جب غم کے بعد خوشی آتی ہے تو وہ انتہائی مسرتوں سے بھرے لمحات ہوتے ہیں ارشاد الہی ہے وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمه هم المهتدون اور ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بوقت مصیبت ان اللہ انا اللہ جون یعنی ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں کہتے ہیں ان پر برکتیں ہوں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت اور صرف وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اللہ کے حکم کے موافق اناج انا پڑھ کر یہ دعا کرے اللہ فی مصیبتی وخلف لی خیرما اے اللہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر دے اور ضائع شدہ چیز کا مجھے اچھا بدلا دے تو اللہ تعالی اسے ضرور اچھا بدلہ دے گا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے دل میں کہا ابو سلمہ سے اچھا مسلمانوں میں کون ہو سکتا ہے بلا پیغمبر علیہ السلاط وسلام کی طرف ہجرت کرنے میں پہل کرنے والا خاندان تھا ابو سلمہ کا خاندان تاہم میں نے مذکورہ بالا دعا کی تو اللہ تعالی نے مجھے بہترین بدلہ دیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا بہت سارے لوگ آزمائش پر پورا اترنے پر خیال کرتے ہیں کہ وہ مصیبت نہیں نعمت ہے آزمائش نہیں بلکہ عطیہ الہی ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ مصیبت جس کی بدولت تمہیں اللہ کی یاد نصیب ہو جائے اس نعمت سے بہتر ہے جو اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دے امام سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے پسندیدہ چیز کے مقابلے میں ناپسندیدہ چیز بہتر ہے اس لیے کہ ناپسندیدہ بات مصائب و مشکلات وغیرہ اسے دعا کی طرف متوجہ کرتی ہے اور پسندیدہ بات اسے اللہ سے غافل کرتی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل کو اپنے لیے نعمت تصور کیا کرتے تھے جس نے کا سبب ان کے دشمن بنا کرتے تھے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں میری جنت میرے سینے میں ہے جہاں بھی جاؤں میری جنت میرے ساتھ ہوتی ہے مجھ سے جدا نہیں ہوتی میرا قید ہونا خلوت قتل ہونا شہادت اور جلا وطن ہونا سیاحت ہے میرے بھائیو سختیوں میں استقامت اور قضاء الہی پر راضی ہوئے بغیر ایمان کا دعوی غلط ہے یہ اللہ تعالی کا طریقہ ہے اور سنت الہی ہے کہ وہ بندوں کو ان کی ناپسندیدہ باتوں کے ذریعے آزماتا ہے اگر وہ استقامت دکھائیں اور قضاء الہی پر راضی رہیں تو وہ یقیناً اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں ورنہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں کبھی کبھار گناہوں کی سزا کے طور پر آزمائش ہوتی ہے اس کی دلیل اصحاب الجنہ کا واقعہ ہے جو کہ صورت القلم میں مذکور ہے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم ان نا بلونا کما بلونا اصحاب جنا ہم نے اہل مکہ کی آزمائش کر رکھی ہے جیسا ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جبکہ ان لوگوں نے قسم کھائی کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح چل کر توڑ لیں گے اور انہوں نے انشاء اللہ بھی نہیں کہا سو اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا اور وہ سو رہے تھے پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت چنانچہ جو آزمائش اہل مکہ اور پیداوار کا حق ادا نہ کرنے والے باغ والوں پر آئی وہ انتقام اور سزا والی آزمائش تھی آزمائش میرے بھائیوں دو ذریعوں سے ہوتی ہے نمبر ایک بذریعہ مصیبت نمبر دو بذریعہ نعمت جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ آزمائش ہوتی ہے آیا بندہ شکر بھی ادا کرتا ہے یا نہیں اللہ کی نعمتوں کو مالک نعمت یعنی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے یا نہیں اگر بندہ شکر ادا کرے تو وہ امتحان میں کامیاب ہوا اس نے اپنے مالک کو راضی کیا اور مزید نعمتوں کا حقدار ٹہرا کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ل ان شکر تم لازی ان شدید اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بڑھا چڑھا کر دوں گا اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نعمتوں کو آزمائش تصور کرنے کی بجائے اللہ تعالی کی طرف سے عزت افزائی سمجھ کر اترانے لگتے ہیں تکبر کرنے لگتے ہیں وہ ان نعمتوں کو امتحان شکر تصور نہیں کرتے چنانچے نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے بجائے اصلاح کے فساد مچاتے ہیں جیسے کہ سورہ اقصص کی آیات نمبر 76, 77, 78 میں قارون کا ذکر ہے ان نقارون کا من قومی موسا فبغا علیہ قارون موس علیہ الصلاۃ اسلام کی برادری میں سے تھا سو وہ مال کی کثرت کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں چابیاں اٹھانے سے کئی کئی عاجز آ جاتے تھے اور یہ اس اس اس اس نے نے اس وقت کیا جب کہ اس کو اس کی قوم نے بطور نصیحت کہا کہ تو اطرا مت واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ بھی کہا کہ تجھ کو اللہ نے جتنا دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کما لے اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فراموش مت کر اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی بندوں کے ساتھ احسان کر اور دنیا میں فساد مت مچا یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا قارون یہ سن کر کہنے لگا کہ مجھ کو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنر سے ملا ہے کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے امتوں میں ایسے ایسو کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت مالی میں اس سے کہیں بڑے ہوئے تھے اور افرادی قوت بھی ان کی زیادہ تھی اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی تحقیق نہیں کرنی پڑے گی آزمائش بذریعہ مصیبت آزمائش بذریعہ نعمت کے نسبتاً آسان ہوتی ہے اس لیے کہ مشکلات و مصائب کے ذریعے آزمائش ایک بلا واسطہ آزمائش ہوتی ہے جسے عام لوگ بھی محسوس کر لیتے ہیں بس جو شخص کسی ناگوار واقع میں مبتلا ہو جائے کسی پیارے سے محروم ہو جائے یا جانی و مالی نقصان کا شکار ہو جائے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے یہ میری آزمائش ہے چنانچہ اللہ جل شاہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مہربانی رحمت اور اچھے سلے کا طلبگار ہوتا ہے اور انا اللہ و انا اللہ جڑوں کا ورد کرتے ہوئے اپنے رب سے لو لگاتا ہے رہی بات آزمائش بذر نعمت تو اس کا ادراک ہر کسی کے لیے آسان نہیں اس نعمت میں چھپی آزمائش کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہو جس کی ایمانی فراست و بصیرت روشن ہو ایسا شخص سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ صحت و نعمت کے بارے میں پوچھ گش اور حساب و کتاب ہوگا آزمائش میرے بھائیو بقدر ایمان ہوتی ہے بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام تمام اہل ایمان میں مضبوط ایمان والے ہوتے تھے اس لیے ان کا امتحان بھی سخت ہوتا تھا سات بنابی وقاص ردی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سخت ترین آزمائش کس پر آتی ہے فرمایا انبیاء کرام علیہ مسلام پر پھر ان کی طرح لوگوں پر پھر ان مسلمانوں کی مانند مسلمانوں پر بس انسان بقدر ایمان ہی آزمایا جاتا ہے اگر اس کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے تو اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے اور اگر بندے کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو بقدر ایمان ہی آزمائش ہوتی ہے بندے کا امتحان جاری رہتا ہے یہاں تک کہ آزمائش اسے ایسی حالت میں پہنچا دیتی ہے کہ وہ گناہوں سے صاف و شفاف ہو کر دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے آزمائش بندے سے اللہ تعالی کی محبت کی دلیل ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آزمائش جتنی سخت ہو اج و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور جب اللہ جل جلال کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے بس جو راضی رہا اس کے لیے اللہ کے رضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے آزمائشوں کے نتیجے میں گناہ معاف اور درجات بلند ہوتے ہیں مسلمان شخص کو کوئی غم کوئی تھکن یا کوئی بھی تکلیف حتی کہ کانٹا بھی چھبتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ روایت صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم اجمعین سے مذکور ہے اوپر روایت گزر چکی ہے کہ بندہ آزمائشوں کے نتیجے میں گناہوں سے صاف سترا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور کوئی گناہ اس کے نام امال میں نہیں حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مؤمن بندے کا معاملہ عجیب ہے اس کے تمام معاملے ہی سراسر بلائی ہیں اور یہ شان صرف مومن کی ہے اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے بھلائی ہے مصیبت پیش آتی ہے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے ہے اللہ تعالی راہ حق میں ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس درس کے آخر میں حضرت ابر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دعا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہم تقریباً ہر نماز ہی میں پڑھتے ہیں حضرت ابر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے تغمبر علیہ نے ان کو یہ نماز والی دعا ہے جو کہ درد شریف کے بعد ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں اس دعا میں غور و فکر کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ ابو بکر جن کے احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے ان کو جب اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلا رہے ہیں تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ یوں کہے کہ میں نے ہجرت کی میں نے تکلیفیں اٹھائی میں نے مشقتیں جھیلی نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کر دیجیے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ اے اللہ معاف کر دیجئے آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا اس لیے میرے مؤمن بھائیوں میری ممنا بہنوں ہم پر جو بھی آزمائش آئے تو ہمیں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالی سے استغفار اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اپنے اچھے اعمال پر اطرانہ نہیں چاہیے بلکہ اپنے گناہوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا انجام بخیر فرمائے و صلی اللہ تعالیٰ اعلیٰ خیری قلقی محمد وعلی آلہ و اعلی و صحب ہی علیکم و اللہ وبرکاتہ